أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت ترسلهم أف بالله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا ان أنتم إلا بشرم مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 اللہ. پیغمبروں نے ان لوگوں کو کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اخرکم الجل مسمہ اور تمہیں ایک وقت مقررہ جھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کرو جواب میں لوگوں نے کہا کہ ان انتم اللہ بشر و کہ تم پیغمبر ہماری طرح انسانی ہو تریدونا ان سدونا اما کان یابدو عباؤنا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اپنے عباؤ اجداد کے دین سے دور کرو فقتونا بسلطان مبین تم ہمارے پاس کوئی واضح موجزہ لے کے آؤ قالت لہم رسلوہم انہنو اللہ بشر و مثلوہم پیغمبروں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات ہم تمہاری طرف بشر ہیں لیکن کچھ فرق ہے بلاکن اللہ علام شاء میں نبھا ہے کہ بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہ ماکان اللہ سلطان اور ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جب چاہیں کوئی معجزہ دکھا دیں اللہ ب عز اللہ مگر اللہ کے ازن سے جب اللہ چاہتا ہے تو معیشہ دکھاتے المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے تمون ہمیں کیا حرج ہے کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کریں اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور تم جو ہمیں تکلیفیں دے, گو دے رہے ہو ہم ضرور ان تکلیفوں کے اوپر صبر کریں گے اور توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ ہی پر اور بھروسہ کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ جب امبیال مسلط وسلام آئے لوگوں کے پاس اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کی معجزات دکھائے اور جو دلائل اور براہین تھے وہ ساتھ دے کے آئے لوگوں کے سامنے واضح نصیحت کی ان کو حق کی دعوت دی تو فردو فی افاہ لوگوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال دیے یعنی یہ انکار کا استعارہ ہے جیسے بات نہ ماننا ہو تو تو اس طریقے سے بہت ساری توجیحات ان اس عید کی لکھی ہے مفسرین نے خلاصہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی بات کو نہیں سننا چاہتے تھے فردو ہم فی افاہم کا مطلب یہ اور کہنے لگے کہ اے پیغمبرو جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہم تمہارے بارے میں شک کرتے ہیں کہ تم برحق پیغمبر نہیں ہو یہ لوگوں نے تبلیغ سننے کے بعد یہ باتیں کہیں انبیاء علیہم وسلام کے سامنے پھر اس کے بعد آج کے سبق میں امبیاں مسلات وسلام نے دوبارہ ان کو سمجھایا کالت شک افلاہ شکون فاطرات پیغمبروں نے ان کو کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو اللہ کے فیصلے کے بارے میں شک کرتے ہو جس اللہ نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بنانے والا ہے ہم اس کی طرف سے پیغمبر بنے ہیں ید کم یقف اللہ پاک تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ میرے راستے پر آؤ توحید پر آؤ رسالت کو مانو لہ کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں یہ فائدہ ہوگا تمہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا حدیث میں آتا ہے کہ چند ہیں جن, مام جن مام میں سے ایک ایمان مام ہے مام مام کہ انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السلام ویاحدان قبلہ کہ اسلام لانے سے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں صغیرہ کبیرہ اسلام کی برکت سے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کے اسلام کی فضیلت ہے اسی طرح حج کی بھی فضیلت یہ جی ہے صحیح حدیث ہے فرمایا کہ الحج و کہ حج مقبول بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اسی طریقے سے یہ فضیلت ہجرت کے بارے میں بھی ہے کہ الحجرت و تحد مما قبلہ کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر انسان ہجرت کرتا ہے یعنی ایسے علاقے کو چھوڑتا ہے کہ وہاں پر وہ صحیح معنی میں دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا وہاں سارے لوگ دوسرے آباد ہیں تو یہ اس دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں اس لیے آتا ہے تاکہ اسلامی احکام پر صحیح طریقے سے عمل کر سکوں تو اس ہجرت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ پہلے تمام گناہ معاف کر دی جاتی تو فرمایا پیغمبروں نے ان لوگوں کو کہ یہ ذوق اللہ تمہیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کی توحید ماننے کی اس سے فائدہ یہ ہوگا الیغفرلکم من ذنوبکم اسلام کی ہی برکت سے تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو maaf کر دیا جائے گا ویؤخرکم عن العذاب المسلما اور جو اللہ پاک کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا اللہ ٹھیر دیتا ہے کیوں نہ تم بات کو مانو توبہ اور اللہ تمہیں maaf کر دے یہ پیغمبروں نے انہیں دوبارہ بات سمجھائی کہ اللہ تمہارے گناہوں کو maaf کر دے گا بہت غلطیاں تم سے ہو چکی ہیں تو اسلام لے آؤ وہ آگے سے کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدونا اما كان يا بدوا باونا فاتونا بسلطان مبين آگے سے کہنے لگے کہ تم جو پیغمبر کا دعوی کر رہے ہو تم تو ہماری طرح بشری ہو گویا کہ پیغمبر کوئی اور جنس ہونی چاہیے تھی فرشتے ہوتے یا فلاں ہوتے جس کا قرآن مجید نے بہت مقام پہ ذکر کیا کہ اگر ہم فرشتے بھی نازل کرتے تو ان لوگوں نے پھر بھی حجتیں کرنی تھی کہ ہم تو انسان ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے وسائل مسائل اس طرح کی چیزیں وابستہ ہیں فرشتوں کے ساتھ تو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو فرشتوں نے تو نیکی کی دعوت دینی ہے وہ مخلوق ہی ایسی ہے تو ہم نے اس لیے فرشتوں کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا انہیں میں سے رسول مننف میں سے ایک بار گزیدہ شخص کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو کہنے لگے جواب میں کہ اے پیغمبرو تم ہماری طرح کی انسان ہو تريدون ان تسدونا اما كان يا بو دعاء باؤنا تمہارا مقصد یہ ہے جو دعوت اللہ دے رہے ہو تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے اباؤ و اجداد والے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو یعنی یہ جو شروع سے ہم نظر نیاز لغیر اللہ یا بتوں کی بات کرتے آ رہے ہیں تو یہ آبا و جداد کے دین سے تم ہمیں دور کرنا چاہتے ہو تمہارا مقصد یہ ہے لہٰذا ہم تمہیں تم ہماری طرح انسان ہو پھر مزید یہ کہ تمہاری بات مانے کہ اپنے اباؤ و جداد کے مذہب کو ہم چھوڑ دیں یہ تمہارا مقصد ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں جناب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا مکہ مکرمہ میں تو مختلف طرح کے مدمقابل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے رہے اس میں مار بھی داخل ہے تکلیف بھی داخل ہے ساتھیوں کو اضافہ دے رہے تھے یہ ساری چیزیں داخل ہیں اس میں شیب ابی طالب میں معصور کرنا بھی داخل ہے وغیرہ وغیرہ مزید یہ کہ انہوں نے ایک دن پروگرام بنایا اور ایک وفد کی شکل میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے کہ آپ اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں آپ مال دولت چاہتے ہیں تو وہ دیتے ہیں اگر آپ کسی خطے کی کوئی حکومت چاہتے ہیں تو ہم وہ مشورہ کر کے دیتے ہیں اور اگر آپ کسی خاص خاندان سے کوئی خاص رشتہ چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کے لیے کرنے کے واسطے تیار ہیں آپ کا مقصد کیا ہے آپ ہمیں کیوں اپنے پرانے کے دین سے روکتے ہیں اگر یہ دنیاوی مقاصد میں سے کوئی مقصد آپ کا ہے کہ اس وجہ سے آپ بار بار یہ بیانات اور تقریر واضح نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کو سرداری چاہیے حکومت چاہیے پیسہ چاہیے رشتہ چاہیے جو بھی چاہیے تو وہ ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ ہمارے پرانے دین سے جو آپ دوری کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں نہ کرتے ہیں. اسی موقع پہ پھر وہ ابو طالب کے پاس بھی گئے کہ یہ اس طریقے سے بار بار سمجھاتے ہیں ہمیں اپنے آبا و کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اچھا ابو طالب نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں لوگ تو آپ تھوڑا اپنا نظام صحیح رکھو خود اللہ اللہ کرتے رہو ان کو کیوں آپ کہتے ہیں ان کو چھوڑو اپنے راستے کے اوپر جیسے کہ اب بھی بعض لوگ جب انہیں دعوت تبلیغ کی بات کی جائے تو وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ یہ کہتے ہیں بس چھوڑو جی دوسرے کو اس کو اپنے کام پہ رہنے دو آپ اپنی نیکی کرتے رہیں نہیں ہرگز یہ بات نہیں ہے آپ کے اندر جتنی صلاحیت ہے اتنی صلاحیت کو صرف کرنا چاہیے امر بالمعروف کرنا چاہیے منکر کرنی چاہیے جتنے آپ کے اندر استداعت ہے جتنی صلاحیت ہے لیکن اس میں ضروری ہے خود واسط رب الکمہ وجا دلتی احسن قرآن نے یہ چودوے پارے میں طریقے تبلیغ بیان کیا ہے کہ آپ کے اندر درد ہونا چاہیے دوسری کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے آپ کا طریق تبلیغ وہ انداز اچھا ہونا چاہیے جو پیغمبرانہ سنت ہے لوگ پیغمبروں کو کہتے تھے تم مجنون ہو تم ساحر ہو اور پیغمبر کیا کہتے تھے کہ میں آنا بھی ہم تو جادوگر نہیں ہیں ہم تو اللہ کے پیغمبر ہیں حالانکہ انہوں نے جو گالے دی ہے اس کے جواب میں پیغمبروں کو سخت جا اختیار کرنا چاہیے تھا لیکن سخت لیجا نہیں اختیار کیا بس ان کی بات میں صرف اتنا تھا ہم مجنون نہیں ہیں ہم دیوانے نہیں دیوانے ہیں ہم ساحر نہیں ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں تمہیں ایک سچی بات کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں سمجھ آ چکی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات تو بات یہ ہے کہ جب ابو طالب کو جا کے یہ بات کہی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ چنانچہ ابو طالب نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ اپنا نظام کرتے رہیں ان کو چھوڑیں بس ہو گئی ہے بات ان کو مل چکی ہے تو اس وقت جناب نبی جلالی یہ مکہ والے مجھے لڑکی دینا چاہتے ہیں سرداری دینا چاہتے ہیں یا یہ کچھ لالچ دے رہے ہیں یہ تو عام سے کام ہے یہ اگر کوشش کر کے سورج اور چاند کو بھی آسمانوں سے نیچے اتار کے لے آئے میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے ہیں اتنا بڑا یہ کام کرے جو کر نہیں سکتے لیکن ممکن ہے یہ بھی کر لیں یہ لوگ کہ ایک ہاتھ سے میرے سورج رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے میرے چاند رکھ ہیں تب بھی میں دعوت اللہ سے باز نہیں آؤں گا توحید کی دعوت دیتا رہوں گا تو بات یہ کہ یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح بشر ہو تريدون ان تصدونا کانا یا يعبد اباؤنا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اپنے طریقے سے اباؤ اجداد کے طریقے سے دور کرو یہ لوگ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے آبا وجود کون لوگ تھے انہوں نے کمال کیا کیا, کیا ہے بیل بھگائے ہیں لوگوں کی زمینیں قبضہ کی ہیں دوسروں کے درخت کاٹ کے لائے ہیں یہی کام کیا ہے نا ہمارے اباؤ وجداد نے اور کیا, کیا کیا اللہ ماشاءاللہ جن کے اباؤ وجداد نے ایک شروع سے پریس گار چلے آ رہے ہیں میں مشرقین کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے ابا وجود کو بطور حجت کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ہمیں اپنے ابا وجود کے مسلک سے مذہب سے دور کر رہے ہیں بھائی اب آپ کے اباؤ وجداد اگر ابراہیم خلیل ہوتے آپ کے ابا وجود موسا کلیم ہوتے آپ کے اباؤ وجود بھی اسماعیل زبی ہوتے تو پھر تو باؤ وجود کی تیروی ٹھیک ہے وہ تو زیر پیغمبر ہیں ایک راستے کی طرف ڈال دے رہے ہیں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بندہ مجھے اچھی بات بتا رہا ہے جس بات میں کتنا وزن ہے اس کے پاس دلائل کیا ہیں اور میں جو پرانا پوری فقیری وہ ٹھیکری وہ ڈبے وہ ننگا وہ جھنڈیاں وہ مسار ان کے چکر لگا رہا ہوں نہ کوئی نیکی ہے نہ مجھے کوئی نماز آتی ہے نہ کچھ آتا ہے میرا طریقہ کیسا ہے اور یہ لوگ کوئی جو بات کر رہے ہیں دعوت اللہ دعوت ال رسول دے رہے ہیں ان کی بات میں کیا دلیل ہے کیا وزن ہے اور ہمارے باوجادات کے پاس کیا علم دین تھا کہ ہم ان کی اقتداء لگ رہے ہیں بھی مشرکین نے یہ بات کہی تو انت کہنا کیا کہ آپ ہمیں ابا و جداد سے کے راستے سے روکنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے فخر ناب سلطان آپ ہمارے سامنے واضح طور پر کوئی بڑا معجزہ لے کے آئے جیسے پہلے انبیاء نے کئی انہیں امتوں نے معجزوں کے مطالبے کیے اور اس وقت کے امبیال مسلات نے معجزات ان کو دکھائے بھی ہیں جیسے حضرت صحیح علیہ السلام نے ان مطالبہ کیا پتھر سے اٹھنی نکلنی چاہیے تو انہوں نے وہ مطالبہ پورا بھی کیا لیکن قوم ہدایت کے اوپر نہیں آئی کالت رسول ہوں پیغمبروں نے ان کو جواب دیا کہ پہلی بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں یعنی ہمارا خاندان ہے ابا وجود ہیں نانا پھوپھی دادا یہ وغیرہ یہ چیز اسی طرح یہ ہے کہ ہم انسان ہیں لیکن انسان انسان میں فرق ہے کہ کوئی انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے کوئی ان پڑھ ہوتا ہے یہ تو فرق ہو گیا کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے فرق ہو گیا ہے اسی طریقے سے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے فرق ہو گیا کوئی سردار ہے کوئی باشندہ غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں فرق ہے جب ماحول اور معاشرے کے اندر انسانوں کے اندر فرق ہے تو ایسے ہی پھر ہم بھی انسان ہیں لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے بھائی کے لیے منتخب کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے یہ فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان جس کو فرمایا اللہ من علام شاہ بادی اللہ <سؤال> جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے اور ہمیں پر اللہ نے احسان کیا کہ اس نے ہمیں پیغمبر بنایا ان شاء اللہ کل بات کر